بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ اور نور توحید آج کل یہاں میاں والی میں سخت سردی پڑ رہی ہے اور سورج بادلوں اور کوہر کے پیچھے اسی طرح چھپا ہوا ہے جس طرح حضرت مولا محمد عمر مجاہد پہاڑوں اور کافروں کے شور کے پیچھے چھپ گئے ہیں حالانکہ زمین کا رواں رواں اس طرح سورج نکلنے کا انتظار کر رہا ہے اس طرح ایمان والوں کا بچہ بچہ ملا محمد عمر کا منتظر ہے دیکھیں بادل کوہرا اور کافر کب تک رکاوٹ بنتے ہیں بندہ نے یہاں جیل کی ابتدائی راتیں الحمدللہ سردی کی مشقت میں گزاری ہیں جب کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک انگیٹھی ہاتھ لگ گئی ہے جس پر ہاتھ سینکتے وقت پورا جسم سکون محسوس کرتا ہے آج عصر اور مغرب کے درمیان جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ یہ آگ کتنی نف بخش سکون آور اور مفید چیز ہے غالباً اس کے انہی گونا گون فوائد کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں نے اسے اپنا خدا اور معبود قرار دے کر اس کی عبادت شروع کر دی اسی طرح اور لوگوں نے بعض دوسری چیزوں کے منافع اور فوائد دیکھ کر ان چیزوں کو خدا بنا لیا بات دراصل یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں بہت کمزور اور محتاج ہے پس اسے ضرورت کے وقت جو چیز بھی نفع دے دے یہ اس کا ممنون ہو جاتا ہے خود سوچیے شدید سردی میں ٹھٹھرتے اور کانپتے انسان کو جس کی ہڈیوں کا گودا جمع جا رہا ہو جب اچانک آگ مل جائے اور اس کی حرارت کا لطف اس کے جسم کا ہر مسام محسوس کرنے لگے تو اس مجبور انسان کے دل میں آگ کی کتنی قدر آئے گی بس یہی قدر اس کو آگ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی کمزوری کے علاج کے لیے قرآن مجید کی پہلی آیت کو شفا بنا کر نازل کیا یہ نقطہ آج ہی آگ سینکتے وقت میرے ذہن میں آیا ہے دیکھیے قرآن مجید کی پہلی آیت الحمد رب العالمین انسان کے اس مرض کا کس قدر کافی و شافی علاج ہے اور وہ اس طرح کہ جب انسان کو مجبوری بے بسی اور سخت ضرورت کے وقت کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا دل اس نعمت کی قدر سے جھک جاتا ہے اس موقع پر انسان کو سمجھایا گیا کہ یہ نعمت تعریف کی مستحق نہیں ہے بلکہ تمام تعریفوں کا مستحق تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ نعمت اور دوسری تمام نعمتوں کو بنایا ہے بس اتنا سوچتے ہی شرک کی غلاظت دل سے نکل جاتی ہے اور دل نور توحید سے معمور ہو جاتا ہے اس آیت میں انسان کو سمجھایا گیا کہ فطرت کی ہر خوبی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے چنانچہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے رب بن کر تمام جہانوں کو پیدا کیا اور نفع مند بنایا چنانچہ انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی کو اپنا معبود بنانا چاہیے یہاں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اسلام نے ہر نعمت کے استعمال کے بعد الحمد پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے یقیناً اسی لیے کہ کہیں کوئی غافل انسان اس نعمت کو اپنا معبود اور منہ نہ سمجھ بیٹھے چنانچہ وہ جب بھی کسی نعمت کو استعمال کرے تو فوراً اس بات کا اعلان کرے کہ اس نعمت سے مجھے جو نفع ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس نعمت میں یہ سارے منافع اور فوائد رکھے ہیں بے شک آگ سردی میں گرمائش پہنچاتی ہے مگر اس میں یہ گرمی اللہ تعالیٰ ہی نے رکھی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ آگ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی اب مزید تفصیل کے لیے اس آیت کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے تب معلوم ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں مسئلہ توحید کا مکمل بیان موجود ہے اور اس میں انسان کے لیے ہر طرح کے شرک سے بچنے کی دوا بھی میسر ہے ال کے معنی تمام حمد کے معنی تعریف رب کے معنی بنانے اور پالنے والا عالمین جمع عالم کی جس کا معنی ہے تمام مخلوقات اب ایک ایک لفظ پر غور کرتے جائیے اور اپنے رب کی بہدانیت اور عظمت پر جھومتے جائیے ہم نے صرف اشارہ کر دیا ہے ورنہ اس آیت میں بے شمار فوائد مضامین اور ایمانی نقطے موجود ہیں شکر اس رب العالمین کا جس نے نار کے ذریعے نور سمجھایا جی ہاں نور توحید